السلام علیکم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس کورس میں ہم کنفلکٹ رپورٹنگ پڑھ رہے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے میرا نام سرور منیر راؤ ہے اور میں کئی یونٹس میں آپ کے ساتھ لیکچر میں موجود ہوں تو کنفلکٹ رپورٹنگ کے حوالے سے ہم نے اس کی تعریف پڑی تھی پچھلے لیکچر میں اور کنفلکٹ رپورٹنگ کس نوعیت کی ہو سکتی ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی آج کے لیکچر کا آغاز ہم کنفلکٹ رپورٹنگ کے زونز یا علاقوں سے کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت کون سے علاقے کنفلکٹ رپورٹنگ زون قرار پا چکے ہیں یا جہاں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جنہیں ہم کنفلکٹ رپورٹنگ زون کہہ سکتے ہیں کنفلکٹ رپورٹنگ کے یہ زون دنیا بھر کے ہر بر اعظم یا کانٹینٹ میں ہیں کوئی کانٹینٹ یا بر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پورا پیس فل ریجن ہے وقت کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ زون زیادہ بھی ہوتے جاتے ہیں کسی کانٹینینٹ میں اور ان میں کمی بھی واقع ہوتی ہے بعض جگہ پر ریزولوشن یا معاملات حل کر لیے جاتے ہیں تو کنفلکٹ زون ختم ہو جاتے ہیں پھر کچھ ممالک میں کنفلکٹ زون جہاں پہلے پیس زون تھے وہاں بن جاتے ہیں جس کی ایک مثال یوناٹیڈ کنگڈم ہے برطانیہ برطانیہ کا ایک حصہ انگلینڈ کہلاتا ہے ایک لینڈ کہلاتا ہے تو اسکاٹ لینڈ بہت عرصے تک کنفلکٹ زون رہا انگلینڈ اور اسکاٹلینڈ کے درمیان کئی بار خانہ جنگی کی صورت حال ہوئی بہت حد تک فوج کشی بھی کی گئی ٹیررسٹ اٹیک بھی ہوئے عام آدمی کی جان اور مال کو نقصان بھی ہوا لیکن اس وقت یوناڈ کنگڈم میں کوٹش اور برٹشرز دونوں ساتھ رہتے ہیں اسی طرح ایک پیریڈ میں امریکہ بذات خود کانفلکٹ زون کا حصہ تھا جب امریکہ کی جنگیں آزادی لڑی جا رہی تھی اسی طرح ایک پیریڈ میں یورپ پورا کنفلکٹ زون تھا سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کنفلکٹ زون کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں بطور صحافی یا رپورٹر اگر آپ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے واقعات نہیں پڑھے تو آپ ان کو ضرور مطالعہ کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورا یورپ جنگ کی لپیٹ میں تھا دو عالمی جنگیں یورپ کے ممالک کے درمیان ہوئی آپ نے نیپولین کا نام سنا آپ نے ہٹلر کا نام سنا آپ نے چرچل کا نام سنا یہ کون لوگ تھے جرمنی فرانس اور برطانیہ کے اس دور کے لیڈر تھے ان ایام میں یورپ کے ممالک اور یورپ کی فوجیں ان ممالک کی آپس میں ایک دوسرے پر حملہ آور تھی بحری جنگیں ہوئی ہوائی جنگیں ہوئیں بری فوجوں کے مقابلے ہوئے تو پورا یورپ ایک دور میں کنفلکٹ زون تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ یورپ نے جو تباہی و بربادی دیکھی انہوں نے جو مزریز آف لائف دیکھی تو انہوں نے طے کیا کہ اب ہم امن اور پیس سے رہنا چاہتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اس پس منظر یا ان حالات سے انہوں نے سبق حاصل کیا اور آج کمپیریٹولی یورپ کا وہ خطہ امن ترقی اور فل ریجن کہلاتا ہے لیکن دوسرے کانٹیننٹس میں کئی کنفلکٹ زون بن گئے آپ اگر دیکھیں تو بھارت یا یونائیٹڈ انڈیا بھی بہت بڑا کنفلکٹ زون رہا ہے مغلیہ سلطنت غزنوی سلطنت سلاطین دہلی ایک تاریخ آپ کو پوری ملتی ہے بھارت میں کنفلکٹ کی اور پھر وہاں پر برطانوی دور آ جاتا ہے وہ ایک کنفلکٹ کا ڈفرنس دور تھا جب دور غلامی شروع ہوا اور اس کے بعد جد و آزادی شروع ہوئی تو پھر ایک کنفلکٹ آیا پھر اس کنفلکٹ کا ریزولوشن کیسے ہوا جب برٹشر انڈیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو پھر ریزولوشن ہوا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اور انڈیا ڈیوائیڈ ہوا ایک حصہ پاکستان کہلایا ایک حصہ بھارت کہلایا تو یہ کنفلکٹ ریزالو ہوا لیکن اس ریزولوشن کے بعد بھی جو یوناٹیڈ انڈیا تھا تقسیم ہوا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان مل کر ایک ملک پاکستان بنے لیکن پھر ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ایک کنفلکٹ پیدا ہوا اس کنفلکٹ کو ہم خوش اسلوبی سے حل نہ کر سکے جس کے نتیجے میں پاکستان کے دو حصے ہوئے ایک بنگلہ دیش کہلایا اور ایک پاکستان پہلے اس خطے کو جس میں ہم رہتے ہیں مغربی پاکستان کہلاتا تھا اور وہ خطہ جو اس وقت بنگلہ دیش ہے ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا کیونکہ اس وقت کی حکومتیں دانشور اور میڈیا مین شاید اتنا ویئن نہیں رکھتے تھے وہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان دو حصوں کو ساتھ رکھ سکے یہ بھی ایک ایسی کہانی اور ایسا المناک ہے جو پاکستان کے مستقبل میں آنے والے رپورٹر بھی اور آج کے میڈیا مین کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ جب ہم ٹاک شو کرتے ہیں خبریں فائل کرتے ہیں دنیا بھر کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اپنی تاریخ حقائق کا بھی علم ہونا چاہیے اور علم یا نالج ان فیکٹ از اے ریئل پاور اف یو ہیو دیٹ بیک گراؤنڈ دین یو ول بی ایبلٹس اینڈ گائڈ دا پیپل گائڈ دی نیشن اینالس بہتر کر سکتے ہیں اس لیے تنازعات اگر وقت پر حل نہ کیے جائیں تو حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کی الہدگی کے بعد بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان اب بھی بہت سے تنازعات موجود ہیں پانی کا تنازع ہے وسائل کی تقسیم کا تنازع ہے کشمیر کا تنازع ہے سیاچن کا تنازع ہے غرضے کے کئی اور چھوٹے چھوٹے تنازعات بھی ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ ریپورٹنگ کرتے ہوئے بھی ان تنازعات کا پس منظر دونوں ملکوں کے صحافیوں کے پیش نظر ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر انہی چیزوں کے کے پس منظر میں وہ اپنی خبریں بناتے ہیں. اسی طرح دنیا کے اور ممالک میں بھی بڑے کنفلکٹ زون ہے میں آپ کو ایک لسٹ لکھواتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیں اور دیکھیں کہ ان ممالک میں اس نویت کے تنازعات ہیں اور ایک جرنلسٹ کے طور پر ان ممالک کی تاریخی پس منظر بھی آپ کو پڑھنا چاہیے ان ممالک کے تنازعات کی نوعیت کا بھی علم ہونا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ صرف پاکستان میں ہی رپورٹنگ کریں کل کو آپ کسی اخبار ریڈیو یا ٹیلی ویژن چینل کے اگر رپورٹر بنتے ہیں اور آپ کا علم زیادہ ہے آپ میں ہمت اور حوصلہ زیادہ ہے تو ممکن ہے آپ کو وہ چینل اگر فائننشلی افورڈ کر سکے گا ایکسکلوسو خبریں وہاں سے لینا چاہے گا تو آپ کو وہ وہاں پوسٹ کر سکتا ہے یا اسپیشل اسائنمنٹ پہ بھیج سکتا ہے اس لیے ان ممالک کے ان کنفلکٹ زون کا مطالعہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان ممالک میں جو اس وقت کنفلکٹ کی صورت حال ہے انٹرنلی یا ہمسایہ ممالک سے وہ اس نوعیت کی ہے کہ وہ ایک دن میں ایک مہینے میں یا ایک سال میں حل نہیں ہو سکتے ممکن ہے ان ممالک کے تنازعات یا ان ممالک کے درمیان پائے جانے والے تنازعات کو حل کرنے میں ڈیکیڈز لگیں اور ان ڈیکیڈس کے دوران آپ کو کوئی اپارچونیٹی مل سکتی ہے ان کی رپورٹنگ کی تو آپ ان کا مطالعہ ضرور کریں ان ممالک میں جو زونس شامل ہیں میں ان کا آپ کو احاطہ کروائے دیتا ہوں وہ ہیں افغانستان عراق لیبنان پیلسٹائن صومالیہ سوڈان الجیریا کولمبیا فلپائن بنگلہ دیش نیپال رشیا یوکرائن سری لنکا کیچنیا اور پاکستان ہندوستان اندر بھی کنفلکٹ موجود ہے آسام میں کنفلکٹ موجود ہے ہندوستان کے بہت سے حصوں میں کنفلکٹ موجود ہے اس طرح بھارت کے اندر بھی کئی کنفلکٹ زون ہیں ان سب کا مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے ان ممالک جن کا نام میں نے لیا ہے ان میں پاکستان میں جس نوعیت کے یا بھارت میں جس نوعیت کے یا ان دونوں ممالک کے درمیان جو کنفلکٹ ہیں ان سے آپ کافی حد تک شناسا ہیں صومالیہ کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں وہاں پہ کنفلکٹ کی نوعیت کا اظہار کیا اسی طرح عراق میں جو کنفلکٹ ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے گزشتہ دس سال سے وہاں حالت جنگ ہے اور خانہ جنگی کی صورت حال ہے تو یہ کنفلکٹ زون بھی ریزالو ہونا ہے لیکن وہاں سے بھی رپورٹنگ کے بہت اینگل نکلتے ہیں اسی طرح لیبنان میں خانہ جنگی بھی ہوتی رہی اب بھی وہاں پہ کئی تنازعات موجود ہیں مسئلہ فلسطین ایشو گزشتہ چھ سات دہائیوں سے موجود ہے 1949 میں وہاں اس نے جنم لیا جب یہودیوں نے وہاں اپنی بستیاں آباد کرنا شروع کی اور فلسطین کے رقبے پر قبضہ شروع کیا اور دنیا کی کئی طاقتیں ویسٹرن پاور ان یہودیوں کے ساتھ تھے جس کے نتیجے میں وہاں ایک مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسا تنازع پیدا ہوا یاسرفات اور اسرائیلی قیادت کے درمیان کس قسم کے مذاکرات ہوتے رہے کیا حالات ہوتے رہے مسئلہ فلسطین اس وقت کس صورت حال میں ہے اس سب کا مطالعہ آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ فلسطین کے مسئلے کو سمجھ سکیں اور اس حوالے سے جب کوئی خبر آپ فائل کریں تو آپ کو وہ پس منظر موجود ہو اسی طرح صومالیہ کا میں نے ذکر کیا سوڈان میں بھی تنازعات ہیں الجیریا میں بھی ہیں کولمبیا میں بھی ہیں فلپائن میں بھی ہیں بنگلہ دیش میں بھی ہیں نیپال رشیا یوکرائن کیچنیا ان سب ممالک میں ہیں تو آپ ان تنازعات کو کہ کس نوعیت کے تنازعات ہیں آپ انٹرنیٹ براوز کریں تو آپ کو وہ تنازعات کا علم ہو جائے گا یا آپ پاکستان کے فارن آفیس کا وزٹ کریں اور ان ممالک کا جو ڈائریکٹر جنرل یا ڈائریکٹر پاکستان کے فورن آفس میں بیٹھتا ہے وہ آپ کو ڈیٹیل دے دے گا یا آپ اخبارات کا ریگولر مطالعہ کریں اور اس نوعیت کی خبریں جو انٹرنیشنل پیج پر آتی ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو ان تنازعات کا علم ہو جائے گا یا آپ بعض اوقات ایڈیٹوریل پیجز پڑھیں نیوز ویک اور ٹائمز پڑھیں یا ورلڈ ٹوڈے پڑھیں اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے علم میں آئیں گی اور اگر آپ کنفلکٹ رپورٹنگ میں ایکسیلینس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان تنازعات کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے اب ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جب آپ کنفلکٹ زون کے بارے میں کوئی بھی رپورٹ کرنا چاہیں تو ایک چیز ہمیشہ پیش نظر رکھیں چاہے آپ اخبار کے رپورٹر ہوں ریڈیو کے ہوں یا ٹیلی ویژن کے ہوں یا آپ ویب کے لیے کاسٹنگ کر رہے ہوں یا انٹرنیٹ پہ کوئی آرٹیکل لکھ کر دے رہے ہوں یا آپ کوئی تجزیہ کرنا چاہیں تجزیہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کی معلومات ہو اگر آپ تنازع یا کنفلکٹ رپورٹنگ یا وار رپورٹنگ یا ڈیزاسٹر رپورٹنگ کے حوالے سے اگر کوئی خبر فائل کر رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ نے صرف ایک ہی اینگل رکھا ہے ایک ہی پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ کیا ہے تو آپ خبر کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے ہوں گے آپ یک طرفہ رپورٹنگ کر رہے ہوں گے اور کوئی دوسرا صحافی کوئی دوسرا چینل دوسرا پہلو بھی اجاگر کر رہا ہوگا تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے وہ یہ تبصرہ کریں گے یا اس رائے کا اظہار کریں گے کہ اس چینل کے رپورٹر نے تو دونوں پہلو سامنے دیے اور ہمارا کنسپٹ کلیئر ہوا اس ایشو کے بارے میں اس صورت حال کے بارے میں لیکن اس رپورٹر نے یا اس چینل نے یک طرفہ رپورٹنگ کی ایک کا پوائنٹ آف ویو نمایاں طور پر شامل کیا تو طریقے کار کنفلکٹ زون میں رپورٹنگ کا یہ ہے کہ آپ تمام حقائق جمع کریں اور اپنے تبصرے سے گریز کرتے ہوئے ان حقائق کو بیان کریں کہ ایک ملک کی فوج کا نقطہ نظر یہ ہے جبکہ دوسری کا یہ ہے اور عوام یہ سوچتے ہیں اس انداز میں آپ جب رپورٹنگ کریں گے تجزیہ کریں گے مضمون نگاری کریں گے یا خبر بنائیں گے اخبار کے لیے تو آپ سارے پہلو کو کور کریں گے یہ تو ایک جرنل بات تھی عمومی میں نے بات کی لیکن اگر سائنٹیفک انداز میں ایک خاص طریقے کار کے انداز میں اگر آپ حقائق کو جاننا چاہیں تو جدید جرنلزم کنفلکٹ رپورٹنگ کے حقائق معلوم کرنے کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تنازعات کے علاقے میں کنفلکٹ زون میں جنگوں کے دوران ڈیزاسٹر کے دوران آپ کو تین طرح کے حقائق ملتے ہیں ایک سویٹ فیکٹ کہلاتے ہیں ایک بٹر فیکٹ کہلاتے ہیں اور تیسرے آفیشل فیکٹ کہلاتے ہیں یہ تین طرح کے حقائق ہر تنازع ہر جھگڑے اور ہر مسئلے کے بارے میں مختلف پوائنٹ آف ویوز ملیں گے اور وہ ان تینوں ہیڈز کے تحت آئیں گے اگر آپ کسی جنگ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک ماڈل پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اگر آپ عراق جنگ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں جو امریکہ اور عراق کے درمیان ہوئی یا امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو ایک نقطۂ نظر امریکن آرمی امریکن حکومت اور امریکن عوام کی اکثریت کا تھا دوسرا نقطۂ نظر صدام حسین صدام کی فوجیں یا ریپبلکن گارڈ کے لیڈران کا اور عراق کے عوام کا تھا اور تیسرا طریقہ کار وہ تھا جو ان ممالک کی حکومتیں جن کے پاس سیاسی اختیار حاصل تھا اس دور کے امریکہ کے صدر بش اور عراق کے صدر صدام حسین کے بیانات ہیں آپ اگر صدام کے بیان اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ امریکہ جارحیت کر رہا ہے امریکہ ظالم ہے اگر آپ صدر بش کے بیانات کی انالیس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدام نے عوام پر غصب کیا ہوا ہے ان کے حقوق کو وہاں وہ جمہوریت کو فروغ نہیں دے رہا ان کے وسائل اور حقوق پر صدام نے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے اور تیسرا نقطۂ نظر امریکن فوج کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک مائٹی پاور ہیں اور ہم نے عراق کی جنگ کو ہر حال میں جیتنا ہے تاکہ امریکن آرمی کی دھاک پوری دنیا پر ہو اس طرح ریپبلکن گارڈ کی لیڈرشپ جس کے سربراہ صدام خود تھے اس کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہم نیشنلسٹ فورس ہیں اور ہم ہر حال میں عراق کے لیے جان قربان کریں گے اور امریکہ جا رہے ہیں ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے تیسری طرف امریکی عوام تھے اور عراقی عوام تھے جن میں ڈیوائڈڈ اوپین تھی جو صدام کے حامی عوام تھے وہ صدام کے ساتھ کھڑے تھے اس کے ہر بیان کو قومی تقاضوں کے مطابق سمجھ رہے تھے جو صدام کو پسند نہیں کرتے تھے چاہے وہ ملک کے اندر تھے یا ملک کے باہر تھے وہ صدام حسین کے ہر بیان کو برا بھلا کہتے تھے اور اس کو عامر اور ڈکٹیٹر شمار کرتے تھے اسی طرح امریکن عوام میں جو لوگ صدر بش کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے تھے وہ صدر بش کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ امریکن وسائل کا غلط استعمال کر رہا ہے اور عراق کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے غرضے کے مختلف گروپس مختلف لوگ مختلف انگلز اس تنازع کے بارے میں بھی دنیا بھر میں موجود تھے اب ایک رپورٹر جب اس کی رپورٹنگ کر رہا ہے اور اگر وہ رپورٹر کے طور پر بغداد میں جارڈن میں یا سیریا میں موجود ہے اور اپنی آنکھوں سے فسٹ ہینڈ سچویشن دیکھ رہا ہے تو اس کو ان تین نوعیت کے حقائق ہر جگہ بکھرے ملیں گے میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے یہ اتفاق ہوا کہ میں نے پاکستان ٹیلی کی طرف سے عراق وار کو کور کیا صدام کو جب صدر بش نے الٹی میٹم دیا کہ وہ سرینڈر کر دے اور جو امریکہ کہتا ہے اس پر عمل کرے ورنہ عراق پر حملہ کر دیا جائے گا تو ان ایام میں میں اس کی وار رپورٹنگ کے لیے گیا اور ہم جارڈن اور سیریا کے بارڈر سے بغداد تک جاتے رہے بغداد میں جب پہنچے تو ہمیں بہت سے عقائق ڈیفرنٹ ملے جب اٹیک ہو جاتا تھا ہم اس موقع پر جاتے تھے تو آنکھوں کے سامنے بھی تین طرح کے عقائق تھے ایک سویٹ فیکٹ تھے ایک بٹر فیکٹس تھے ایک آفیشل فیکٹ تھے عراق کے وزیر اطلاعات مسٹر سعید الصحاف جب اپنی پریس کانفرنس پیلسٹائن ہوٹل میں کرتے تھے تو وہ سرکاری بیان جاری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ریپبلکن گارڈ نے امریکی فوجوں اور اس کی تحادی فوجوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور ہم ان کو بغداد میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور آج ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے دوسری طرف امریکن فورسز کی طرف سے قطر دوہا میں ان کا مین مرکز تھا وہاں سے جو بیان جاری ہوتا تھا یا اس وقت کے امریکن وزراء اور ترجمان اور صدر بش جو بیانات دیتے تھے اس سے لگتا تھا کہ اتحادی فوجوں اور امریکی فوجوں کو بڑی نمایاں کامیابی ہو رہی ہے انہوں نے عراق کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ بغداد کی سرحدوں پر پہنچ گئے ہیں اور کچھ ہی دنوں یا گھنٹوں میں وہ بغداد میں داخل ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھیے کہ ایک سرکاری فیکٹ کیا کہتا ہے دوسرا سرکاری فیکٹ کیا کہتا ہے امریکن نقطہ نظر کو پروجیکٹ کریں تو وہ سچا ہے یا جھوٹا سمجھ نہیں آتا اسی طرح اگر آپ عراقی حکومت کا نقطہ نظر سامنے رکھیں تو آپ کو سچ ڈھونڈنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی یہ آفیشل فیکٹ تھے ان حقائق کی تلاش ہی اصل رپورٹنگ ہے جو ایک رپورٹر کو کرنی ہے اب جب آپ وار زون میں موجود ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکن یا ویسٹرن میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور عرب یا وہ میڈیا جو صدام کا اور عراق کا حامی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آپ ان دونوں کے پوائنٹ آف ویو کو سنے آپ کو تقریباً 50% سچائی خود بخود سامنے آ جائے گی اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اگر ویسٹرن میڈیا یہ کہتا ہے کہ عراق کے عوام کو بمباری کا یا ایئر اٹیک کا نشانہ بنایا گیا ہے اینڈ یو آر دیئر فرنٹ آف یو نمبر آف عراقی سٹیزن تباہ ہو چکی ہیں تو آپ کیسے یہ مانیں گے کہ ویسٹ کا یہ پروپیگنڈا یا یہ خبر کہ ہم صرف ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں ہم عام آدمی یا عام شہری یا مارکیٹ اسپتال یا رفاع عامہ کی جو جگہ ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تو آپ کو حقیقت سامنے آ جائے گی اگر آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اس کے ساتھ تیسرا پہلو بٹر فیکٹ ہے بٹر فیکٹس کیا ہیں بٹر فیکٹس یہ ہیں کہ جب آپ وار زون کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں آپ کے اوسان خطا ہونے لگتے ہیں آپ دارالحکومت بغداد میں کھڑے ہیں اور کوریج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے عراقی عوام جو بمباری کا شکار ہوئے ہیں ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں پانی کا نظام درم برم ہو چکا ہے مارکیٹس تباہ ہو چکی ہیں اور آپ کو وہاں کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ملتا کیونکہ دکانیں بند ہیں میتوں کو نہلانے کے لیے پانی نہیں ملتا تو اس لیے لوگوں نے مجبور بغداد کی شاہراہوں اور مکانوں کے درمیان ٹریکٹر چلا کر انہوں نے وہاں پر اجتماعی قبریں بنا دی اس کے بعد مختلف سرکنڈے یا لکڑیوں کے ٹکڑے لے کر ان اجتماعی قبروں کے اوپر لگا دیے اور ان مردہ افراد کی جیبوں سے ان کے شناختی کارڈ یا جو بھی نشانی ملی ورنہ ایک سفید کاغذ ان سرکنڈوں کے اوپر لگا دیا تاکہ اگر کوئی ان کا وارث تلاش کرنے نکلے تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پیارے یہاں دفن ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ویسٹرن میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا تھا لیکن ایک ایشین مسلم پاکستانی جرنلسٹ کی حیثیت سے جب میں عراق کی رپورٹنگ کر رہا تھا تو میں نے اسی نوعیت کی ایک فلم جو حقائق پر مبنی تھی بنا کے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھیجی جو پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز بلٹن میں نشر ہوئی میں آپ کو اس صورتحال کی وضاحت کے لیے وہ فلم اس یونٹ میں دکھاتا ہوں کیونکہ یہ ایجوکیشنل کام ہے اس سے انسان لرن کرتا ہے آپ اس کو غور سے دیکھیے اس میں آپ کو بغداد شہر کی صورتحال اور فٹ پاتھ پہ سفید کاغذ اور شناختی کارڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے اور سرکنڈوں پر وہ ہوں گے آپ دیکھیے کہ کیا بغداد کی صورت حال تھی ذرا ایکسرسائز کے طور پر آپ اس کو دیکھیے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پچاس لاکھ سے زائد آبادی کے شہر بغداد پر گزشتہ پچیس دنوں میں جس طرح بارود اور آگ برسا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے ہر طرف تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں اکثر مکان مکینوں سے خالی ہیں گلیوں اور بازاروں میں جہاں کبھی زندگی رواں دواں تھی اب خوف و ہراس بد امنی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے بغداد شہر میں ہونے والی لوٹ مار سے کوئی علاقہ محفوظ نہیں بغداد شہر کی نمائندہ عمارتوں کو پہلے تو بمباری سے نقصان پہنچا اور اب لوٹ مار کرنے والے جاتے ہوئے بھی اکثر جگہ آگ لگا دیتے ہیں جس سے شہر میں دھواں چھا جاتا ہے کئی ملکوں کے سفارت خانوں کو بھی لوٹا گیا جب ہم پاکستانی سفارت خانے کے حالات معلوم کرنے کے لیے المنصور کے علاقے میں پہنچے تو وہاں متعین کسٹوڈین محمد بشیر نے ہمیں بتایا میں نے اس پورے جنگ کے دوران جھنڈا نہیں اترنے دیا کیونکہ جن جن امبیسی نے جھنڈے اتارے ہیں ان کے سب لوٹ مار ہوئی ہیں پورا شہر خطرے کی علامت بنا ہوا ہے بمباری اور کراس فائرنگ میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو بغیر کسی تجیز و تکفین کے سڑکوں کے کنارے گڑے کھود کر دفن کیا گیا ہے ان جگہوں پر سفید کاغذ لگا دیے گئے ہیں شہر کی اہم شاہراہوں اور چوراہوں پر امریکی ٹینک گردش کر رہے ہیں اپنی سلامتی کے لیے لوگ ہاتھوں اور گاڑیوں میں سفید جھنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں اپنے ہی شہر میں یہ لوگ اجنبی بن گئے ہیں اور انہیں یہ علم نہیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کریں پرابلم ٹو مچ پرابلم بغداد میں موجود امریکی میرین کا اس صورتحال پر تبصرہ کچھ اس طرح ہے Is calm and will بغداد شہر کے چوک کا ایک منظر یہ بھی ہے جہاں عوام ملازمت کی تلاش میں مہرین سے رابطہ کر رہے ہیں پورے شہر میں لاقانونیت اور قتل و غارت کا دور دورہ ہے شہری نظم و نسق تباہ ہو چکا ہے عراقی عوام کو فوری طور پر ضروریات زندگی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامی ڈھانچے کی بھی ضرورت ہے جو امن و امان کے قیام کو یقینی بنا سکے سرور منیر راہو، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بغداد عراق آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے بٹر فیکٹس نظر آئے ایک فیکٹس تو وہ ہیں کہ جب عراق پر امریکن آرمی یا اتحادی فوجوں نے قبضہ کیا تو عراق شہر کی سڑکوں پر امیرکن ٹینک یا اتحادی فوجوں کے ٹینک اور فوجی گھوم پھر رہے ہیں وہاں کے شہری غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے رییکشنز بھی آپ نے دیکھے پھر ان فوجیوں کو جنہوں نے یہاں قبضہ کیا جس ملک کی فوجوں نے وہ فوجی کس تمکنت سے اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں اور ٹینک سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عراقی عوام کس قدر بے بس ہیں ملازمت کے لیے پریشان ہیں یہ سب بیٹر فیکٹس ہیں اور اس کے بعد ان کے پیارے کس طرح دفن کیے گئے یہ بٹر فیکٹس کی ایک علامت دیکھی میں ایکسرسائز کے طور پر آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو اور دکھاتا ہوں جو ان بٹر فیکٹس کے ایک اور پہلو کو نمایاں کرتی ہے وہ پہلو ہے کہ بغداد کی طرف اردن اور شام سے جو شاہراہیں آتی ہیں ان کی کیا صورت حال ہے اتنی عظیم شاہراہیں تباہی کے کس منظر کو پیش کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ عام آدمی ان شاروں پر اگر سفر کرتا ہے تو کن مشکلات کا شکار ہوتا ہے سڑک پر ریت کے ٹیلے بنا کے فرسٹ ڈیفنس لائن سیکنڈ ڈیفنس لائن بنا دی گئی ہے تو آئے اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی بٹر فیکٹس کی ایک علامت ہے اتحادی فوجوں کی بمباری سے اردن اور شام سے عراق جانے والی ایکسپریس ہائی وے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے میزائلوں اور بموں کا نشانہ بننے والی گاڑیاں سڑک کے دونوں طرف دیکھی جا سکتی ہیں اس شار کے کچھ حصے اس, اس قدر شکستہ ہو گئے ہیں کہ سفر کرنا مشکل ہے پلوں کے ٹوٹنے اور سڑک کو پہنچنے والے نقصان کی اگر فوری مرمت نہ کی گئی تو اردن شام اور عراق کے درمیان زمینی رابطہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے اتحادی طیاروں نے شارہ کو اس بنا پر نشانہ بنایا کہ شام سے فدائین اس بس میں جو میرے پس منظر میں نظر آ رہی ہے عراق آ رہے تھے سرور منیر راؤ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز عراق آپ نے ابھی جو ویڈیو دیکھی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کی صورت حال کا سامنا عراق کے عوام کو اس جنگ کے دوران کرنا پڑا یہ سب بٹر فیکٹس ہیں ان کو آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح سرکاری فیکٹس پر میں نے اصل گفتگو کی ہے اب میں آتا ہوں سویٹ فیکٹس کی طرف ایسے تنازعات ایسی جنگوں ایسے ڈیزاسٹر اور تباہی کی جگہوں پر بعض اوقات آپ کو ایسے سویٹ فیکٹس ملتے ہیں جو نارمل لائف میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ان کو ہم ایسی امدادی کارروائیاں یا انسانی ہمدردی کے اقدامات کہتے ہیں جو نارمل ڈیز میں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں چند انفرادی ایکٹس آپ کو ملتے ہیں لیکن ان وار زونز میں اور ان کنفلکٹ زونز میں جب مزریز اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو کچھ لوگ میدان میں اترتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے عراق وار کے دوران بھی ہم نے ایسے مناظر دیکھے کہ لوگ لوگوں کے گھروں میں کھانے پہنچا رہے ہیں اسپتال لے جانے کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح جب زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد کا کچھ حصہ بھی اس سے افیکٹ ہوا تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں نے اسپتالوں میں جا کر خون دیا زخمیوں کی مرہم پٹی کی تو جنگوں اور تنازعات کے دوران دنیا کے مختلف ممالک بہت سے ہیلپنگ ہینڈس بن جاتے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ ایمبولینسز فلائی کرتے ہیں ہیلیکاپٹرس بھیجتے ہیں غرضے کے والنٹیئرس کی بہت بڑی تعداد ان ملکوں میں پہنچ جاتی ہے تو جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کہیں کوئی جنگ ہوتی ہے تو اقوام متحدہ کی تنظیم انجمن ہلال احمر یا ریڈ کراس بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کے کارندے بھی وہاں پہنچتے ہیں موبائل ہاسپٹلس لے جاتے ہیں دنیا بھر سے مفت ادویات آنا شروع ہوتی ہیں ان سارے اعمال کو ہم ان سارے ایکٹس کو ہم پازیٹو یا سویٹ فیکٹس کہتے ہیں اس لیے جب آپ کسی تنازع کو رپورٹ کر رہے ہوں جب آپ کسی جنگ کو رپورٹ کر رہے ہوں یا آپ خانہ جنگی کی کوریج کر رہے ہوں یا آپ کسی دو ملکوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو رپورٹ کر رہے ہوں تو آپ اس پر نظر رکھیں کہ آپ نے سویٹ فیکٹس بیٹر فیکٹس اور آفیشل فیکٹس ان تین طرف سے آپ کے پاس خبروں کی بھرمار ہو جاتی ہے Now the reporter's act is the main source of dissemination of the information about that conflict ریجن آپ نے سویٹ فیکٹس بٹر فیکٹس اور آفیشل فیکٹس ایک جگہ جمع کرنے ہیں اور پھر ایک بیلنسڈ اور متوازن خبر بنانی ہے تاکہ جب ٹارگیٹ آرڈینس اس خبر کو سنے یا پڑھے تو اس کو ایک پورا منظر نامہ سامنے آ جائے اس لیے آئی اگین ایمفیسائز دیٹ وین ایور یو آر رپورٹنگ اے کنفلکٹ ایشو بٹوین دا کنٹریز بٹوین دی نیشنس آر رپورٹنگ ڈیزاسٹر آر رپورٹنگ سم ادر اسپیکٹس آف دا کنفلکٹ آلویز کیپ ان مائنڈ دیٹ یو رپورٹنگ شوڈ بی بینسڈ سٹنگ اینڈ کمیونیکیٹو ڈیزاسٹر زون یا کنفلکٹ زون کی رپورٹنگ کرتے ہوئے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دی پرپز آف رپورٹنگ in کنفلکٹ زون is to fetch news but not at the cost of one's life. یعنی اگر آپ کنفلکٹ زون یا کسی جنگ اور خانہ جنگی کی رپورٹنگ کر رہے ہیں رائٹس کی کر رہے ہیں مظاہرے کی کر رہے ہیں جلوس کی کر رہے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خود اس کا شکار بن جائیں یو آر there to رپورٹ دی فیکٹس یو آر ناٹ دیئر ٹو بیکم اے پارٹ آف دیٹ نیوز آپ اس وقت رپورٹر نہیں بن سکتے جب تک آپ کے اندر غازی کا جذبہ نہ ہو اگر آپ وہاں شہید ہونے کے لیے گئے ہیں اور آپ نے اپنی حفاظت نہیں کی تو آپ کیسے رپورٹ کریں گے آپ تو خود ہی خبر بن گئے اس لیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کنفلکٹ زون یا وار زون کا رپورٹر ہمیشہ غازی ہوتا ہے شہید نہیں اس لیے آپ نے غازی بننے کے تمام لوازمات کو سامنے رکھنا ہے احتیاط کو سامنے رکھنا ہے سیف گارڈز کو سامنے رکھنا ہے کمیونیکیشن لنک کو اسٹیبلش رکھنا ہے مشکل میں گرفتار ہوں تو اس سے بچ کے نکلنا ہے آپ نے اس کا حصہ نہیں بن جانا اس لیے کیپ ان مائنڈ I stress it again, that if you want, بی اے وار رپورٹر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بھی نوٹ کروانا چاہتا ہوں کائنڈلی نوٹ ڈاؤن دیٹ اٹ از ایڈوائزبل ٹو اینٹر کنفلکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جذباتی ہو کر اس جگہ پر پہلے نہیں پہنچ جانا جو نون ٹارگٹ ہو کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس جگہ بم گرنا ہے میزائل گرنا ہے یا ٹینک کا ٹارگٹ ہے میں وہاں پہلے پہنچ جاؤں تاکہ سب سے پہلے میں اس کی رپورٹ دوں کائنڈلی کیپ ان مائنڈ یو ول آلسو بی ٹارگیٹڈ اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو آپ میں نوز آف نیوز ہو ایونٹس کو آپ فالو کر رہے ہوں آپ چاہے فوج کے ساتھ رپورٹنگ کر رہے ہوں یا آپ فری لانس رپورٹر ہوں یا آپ کسی تنظیم کی نمائندگی کرتے ہوئے چینل یا نیوز پیپر کے رپورٹر ہوں تو آپ پہلے انفارمیشن گیدر کریں کہ آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کی صورت حال کیا ہے گو فار ریسرچ گو فار سیکنگ انفارمیشن انٹرویو دی کنسرن پیپل اس ملک کی ایمبیسی سے ملیں اس ملک کے شہری جو آپ کے دوستوں آپ کے ملنے والے ہوں ان سے فون کر کے پوچھیں کہ ماحول کیسا ہے میں فلاں جگہ پر رپورٹنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں میں وزیرستان کی رپورٹنگ کرنا چاہتا ہوں میں سوات کی رپورٹنگ کرنا چاہتا ہوں میں افغانستان صورتحال کی رپورٹنگ کرنا چاہتا ہوں میں سومالیا سے رپورٹ بھیجنا چاہتا ہوں میں عراق کی لیٹسٹ سچویشن کو رپورٹ کرنا چاہتا ہوں یا میں آسام اور برما سے رپورٹ کرنا چاہتا ہوں یا میں نیپال میں جا کر رپورٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ڈسٹربڈ زون ہے یا سری لنکا میں یا تامل ناڈو کی رپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہاں کی انوائرمنٹ کیا ہے اور وہاں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا Then you plan yourself یور there ریچ اس انتظار میں رہیں آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ جی 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے کا الٹی میٹم ہے اس کے بعد اٹیک کا ہونا یقینی ہے تو جب اٹیک کا ٹائم آئے اس سے الٹی میٹم ختم ہونے سے پہلے آپ وہ علاقہ چھوڑ دیں اور کمپیریٹیولی سیف زون میں پہنچ جائیں جہاں سے آپ ایک آدھ گھنٹے میں ٹریول کر کے آسانی سے پہنچ سکیں اور سیف ہیون میں آپ جا کر پناہ لیں رابطے میں رہیں اپنا کلو یا اپنا رابطہ اس ایریے میں جو لوگ آباد ہیں وہاں کسی کے ساتھ رکھیں اسی طرح اپنے ویژن سینٹر یا اخبار کے ساتھ بھی نیوز روم سے بھی رابطے میں رہیں بعض اوقات وہاں اہم خبریں آ جاتی ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اب حملہ ہو چکا تو ڈونٹ ویسٹ ٹائم ٹرائی ٹو ریچ در ایز ارلی ایز پاسبل وین یو ریچ در یو ول سی نمبر آف اسٹوریز ڈزنس آف نیوز وہاں پر آپ کو نظر آئیں گی زخمی ہوں گے عمارتیں تباہ ہوں گی پریشان حال لوگ ہوں گے امدادی کارروائیاں ہو رہی ہوں گی مٹی اور گرد اڑ رہی ہوگی لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوں گے سراؤنڈنگ کے لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے تو یو ول فائنڈ ڈزنز آف سٹوریز آپ ان کی ویڈیو بنائیں آپ ان کو ابزرو کریں ان چیزوں کو نوٹ کریں اور اس کے بعد جب آپ خبر لکھنے بیٹھیں گے آپ کے پاس اتنا میٹیریل ہوگا کہ آپ پورا دن بھی اگر چھوٹی چھوٹی خبریں فائل کرتے رہیں گے اس واقعے کے بعد تو آپ کو کسی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اٹ از امپیرٹو ٹو ہیو ایکسپیرئنس اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کنفلکٹ زون میں کسی ڈیزاسٹر زون میں کسی ایسی جگہ جانا پڑے آپ کو جہاں آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل فٹ ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں کی صورت حال میں آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے اس لیے آئی ویل ایڈوائز کہ اگر آپ کو زندگی میں سٹریس میں کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے آپ پریشر میں کام ڈیلیور کرنے کے عادی نہیں ہیں نیور آپٹ ٹو بی اے کنفلکٹ زون زون رپورٹر آپ وہاں جا کر گھبرا جائیں گے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے آپ ٹرامے کا شکار ہو جائیں گے اور اس قسم کے سائکولوجیکل ایشوز میں الجھ جائیں گے کہ آ زندگی کے باقی ایام میں آپ کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوگا تو اگر آپ کنفلکٹ زون رپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کو اس طرح تیار کریں ذہنی اور جسمانی طور پر کہ انڈر پریشر اور سٹریس میں اور جب آپ کے پاس ہیلپنگ ہینڈز نہ ہوں اور تنے تنہا آپ کو بہت سے کام کرنے کی عادت پڑ چکی ہو آپ انکالڈ فار یا ایکسیڈنٹل سچویشن میں نہ گھبرائیں تو پھر آپ کنفلکٹ زون کے ایک اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی آپ نوٹ کر لیں نیور ایور رپورٹ فروم کنفلکٹ زون اس انداز میں کہ آپ اکیلے ہی میدان میں کود پڑیں یعنی سولو رپورٹنگ وینچر ان کنفلکٹ زون از ناٹ ایڈوائزبل کیونکہ آپ ایک طرف کو اکیلے چلے جا رہے ہیں کہ میں ایکسکلوسو خبر ڈھونڈ کر لاؤں گا اور میں اکیلا اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ہی خبر دوں اور وہ ایکسکلوسیو ہو وہ بریکنگ نیوز ہو ممکن ہے آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں کامیابی کا چانس اگر دس پرسینٹ ہے تو آپ نوے پرسینٹ ایک ایسا رسک لے رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سک اس لیے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ وار زون اور کنفلکٹ زون میں بے شک آپ ایکسکلوسیو خبر حاصل کریں خبر کا اینگل ایکسکلوسیو ہو لیکن نیور ایور ٹرائی ٹو موو اے لون ٹرائی ٹو موو ان گروپ آف پیپل دوسرے میڈیا کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی پرسویٹ کریں کہ آگے چلتے ہیں تاکہ مل کے خبریں ڈھونڈیں اور جب آپ گروپ کی شکل میں موو کریں گے اور گاڈ فاروڈ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس میں جان کا خطرہ ہو تو اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کی تو خبر بھی بیک ہوم ٹریول کر کے نہیں آئے گی آپ ان گم یا لاسٹ صحافیوں میں شمار ہوں گے جن کا سراغ بھی نہ مل سکا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن اگر آپ گروپ کی شکل میں ہیں تو پہلے تو ایک بڑے گروپ کو ٹارگٹ کرنا اتنا آسان نہیں اگر آپ میں سے کوئی خدا ناخواستہ زخمی ہو جائے کسی کی کیجویلٹی ہو جائے تو جو زخمی ہے وہ امدادی کارروائی کے لیے کسی کو اپروچ تو کرے گا ٹیلی فون کال تو کرے گا یا اگر اس میں ہمت ہے اور وہ بچ گیا تو پیچھے جا کے وہ لا انفورسنگ ایجنسیوں یا اپنے نیوز روم کو یا اپنے چینل سے رابطہ کرے گا اپنے اخبار کے مالکان سے رابطہ کرے گا اور بتائے گا کہ اتنے گروپ میں ہم لوگ تھے کچھ کے ساتھ یہ ہوا اور آئی واز لکی میں بچ گیا تو ان کے لیے کچھ کریں تو ورلڈ میڈیا ایکٹو ہو جاتا ہے دیر آر نمبر آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو آفٹر دی جرنلسٹ اگر آپ نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ جرنلسٹوں کی کتنی بڑی تنظیمیں ہیں جو وار زون ڈیزاسٹر زون اور ڈفیکلٹ ایریاز میں رپورٹنگ کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتظامات رکھتی ہیں اسی ملک میں جس میں آپ رپورٹ کر رہے ہیں وہاں بھی ان کی تنظیم کا ایک سب آفیس ہوتا ہے جو آپ کو گائڈ کرتا ہے کہ نو گو ایریا کون سے ہیں اور کون سے سیف ہیں کون سے گری ایریاز ہیں تو صحافیوں کو کہاں تک اور کس طرح اور کس علاقے میں کن شرائط اور کن سہولتوں کے ساتھ جانا ضروری ہوتا ہے تو آپ ایسا وینچر نہ کریں ایسا ان ایکسپسڈ اسٹیپ نہ لیں کہ بعد میں آپ اپنا مستقبل بھی تباہ کر لیں مالی اور جانی نقصان بھی اٹھائیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کنفلکٹ زون سولو رپورٹنگ از ناٹ ایڈوائزبل لیکن اگر آپ اس اصول کو سامنے نہیں رکھتے اور پھر تن تنہا نکلتے ہیں تو تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام سیف گارڈ سامنے رکھیں ان کو میں انشاءاللہ اگلے یونٹ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ وین یو آر انٹرینج فینومینا اسٹرینج انوائرمنٹ اسٹرینج ٹیرٹری اجنبی ملک یا ایسے خطے میں آپ کنفلکٹ رپورٹنگ یا ڈیزاسٹر رپورٹنگ کے لیے گئے ہیں جس کی آپ کو زبان نہیں آتی جہاں کے جغرافیے سے واقف نہیں جہاں کے راستوں سے واقف نہیں تو اس کے لیے جرنلسٹک اور ماڈرن براڈکاسٹ جرنلزم میں ایک نئی ٹرم کوائن کی گئی ہے جس کو ہم فکسر کہتے ہیں واٹ از فکسر سوچیں ذرا فکسر کیا ہے فکسر ایک ایسی اصطلاح ہے جو جدید جرنلزم میں کافی اہمیت اختیار کر گئی ہے فکسر وہ شخص ہوتا ہے جو صحافیوں کو اس انوائرمنٹ میں راستہ بنانے اور منزل تک پہنچنے میں گائیڈ کا کام کرے فکسر کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو بہت سے یورپین صحافی اور ویسٹ کے صحافی جو نہ تو پشتو جانتے تھے نہ اردو جانتے تھے وہ اس وار کی رپورٹنگ کے لیے آئے جب وہ اسلام آباد پشاور اور کوئٹہ سراؤنڈنگ ایریا میں پہنچے تو ان کو اس مشکل کا سامنا ہوا کہ ہم افغانستان کی صورت حال رپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں تو ہماری کوئی زبان ہی نہیں سمجھتا تو انہوں نے یہ طریقے کار اختیار کیا کہ مقامی شخص کو ہائر کیا اس کے ساتھ ایک رقم طے کر لی کہ آپ ہمارے ساتھ ایک مہینہ رہیں تو آپ کو اتنے ڈالر یا اتنے پاکستانی کرنسی دیں گے اور اگر آپ ایک ہفتہ رہیں گے تو یہ کریں جو میچول ایگریمنٹ ہوا اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ہائر کر لیا اور اب وہ فکسر کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان کو مقامی زبان میں آنے والی اطلاعات کی خبر دے اگر وہ پشاور سے خیبر کے راستے تک جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی رہنمائی کرے یا افغانستان کے اندر کسی خطے تک جانا چاہتے ہیں تو اس کی جغرافیائی صورتحال انوائرمنٹ اور وہاں پر حفاظت یا سیفٹی کے جو انتظامات ہیں ان کو یقینی بنائے اس طرح اگر کچھ جرنلسٹ کوئٹہ سے چمن کے راستے افغانستان بارڈر تک یا اور اندر جانا چاہتے ہیں تو ان کی رہنمائی کرے اور کچھ نے اسلام آباد میں بھی یا پشاور شہر میں بھی فکسر ہائر کر لیے اور انہوں نے بڑی ٹرک سے یہاں سے رپورٹنگ کی کہ وہ خود نہ گئے اس فکسر کو گاڑی دے دی یا پیسے دے دیے یا اس نے اپنے انتظامات کر لیے ایک معاوضے کے تحت اور وہ اندر چلا گیا اور جا کے تک سے ڈیٹیلز لا کے ویڈیو بنا کے لا کے ان کو دے دیتا تھا اور وہ اس کو اس طرح نشر کرتے تھے کہ جیسے وہ خود وہاں ہوں کیونکہ ان کے پاس تمام حقائق موجود تھے فکسر کی بنیاد پر انہوں نے جو انفارمیشن حاصل کی اس کو اپنے جرنلسٹ سکل میں اس طرح ڈھالا کہ وہ بہترین رپورٹر ثابت ہوئے اسی طرح عراق وار میں جو صحافی ویسٹ سے تعلق رکھتے تھے جن کو عربی نہیں آتی تھی انہوں نے عرب فکسر جو لوکل صحافی تھے ان کو ہائر کیا اور ان کو کہا کہ آپ ہمیں بغداد کی صورت حال کے بارے میں انفارمیشن لا کے دیں کس محلے میں بم گرا کتنی کیجولٹی ہوئی کیا نقصان ہوا کیا ملٹری انسٹالیشن ٹارگٹ ہوئی کہ نہیں اور لوگوں کے جرنل ویوز کیا ہیں حکومت عراق کی کیا سوچ رہی ہے تو وہ لوکل اخبارات لوکل ٹیلی ویژن نیٹورکس ریڈیو ایف ایم سن کے ڈیٹا پروسیس کرتے تھے اور وہ فکسر ان کو دیتے تھے اور ان کا رپورٹر کسی خاص جگہ پر کھڑا ہو کر رپورٹنگ کرتا تھا جس سے باہر یہ تاثر جاتا تھا کہ یہ آدمی غیر ملکی ہوتے ہوئے بھی اس قدر ویل انفارمڈ ہے تو اس کی جرت، اس کی پیشہ وارانہ صلاحیت اور اس کے انداز سے لوگ مرعوب ہوتے تھے دیز آر دا ٹرکس دیز آر دی ٹیکنیکس ون رپورٹر کین اپلائی وین ایور ہی از رپورٹنگ ان کنفلکٹ زون آر ان اے ڈیزاسٹر زون سیفٹی بھی ہو گئی خبریں بھی مل گئی تاثر بھی کائم ہو گیا آپ کے چینل اور اخبارات میں آپ کا نام ہو گیا بیک ہوم جب آپ کی رپورٹ سنی گئی تو سبھی لوگوں نے یہ کہا کہ اس شخص نے کمال کی رپورٹنگ کی ہے تو ساتھیوں یہ وہ سیکریٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کنفلکٹ زون کی رپورٹنگ کرنا چاہیں تو ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں آپ کا مقصد خبر حاصل کرنا ہے اور سچائی پر مبنی حقائق اور غیر دارہ انداز میں اس علاقے اس معاملے اس صورتحال کو رپورٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی ذریعہ اختیار کریں اس پر پابندی نہیں ہے آپ نے اپنی حفاظت کرتے ہوئے ایک غازی کے طور پر ایک کامیاب رپورٹر کے طور پر آپ نے کنفلکٹ زون کی کوریج کرنی ہے تو آج کے اس یونٹ میں ہم نے کنفلکٹ زون کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ پڑی کنفلکٹ زون کون کون سے ہیں کنفلکٹ زون کی قسمیں کیا ہیں اور کنفلکٹ زون میں رپورٹنگ کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کا بھی اختصار سے ذکر کیا ہے ابھی اگلے یونٹ میں انشاءاللہ اللہ کنفلکٹ زون کی رپورٹنگ کے اور بہت سے پہلوؤں پر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ اللہ آپ سے اس موقع پر پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ